اب میرے بھائی وہ امور جن کی اتقاف کی حالت میں اجازت ہے ان کے وہ معاملات وہ امور اگر اتقاف کی حالت میں سر انجام دے لیں یا ان کا ارتکاب اتکاف والا کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر ایک جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ مسجد میں اگر غسل کا بندوبست نہیں اور غسل واجب ہو چکا ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے کھانا مسجد میں نہیں کوئی لانے والا یا مسجد میں کھانا لانے کی اجازت نہیں ہے تو مچھر سے باہر جا سکتا ہے پانی کا مسجد میں بس نہیں ہے باہر جا سکتا ہے یہ وہ امور ہیں جن کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے ایسے ہی میرے بھائی اعتکاف کی حالت میں اعتکاف والا وہ سارے امور انجام دے سکتا ہے جو جائز ہیں جیسے کسی سے گفتگو کرنا ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگ جب اعتکاف بیٹھتے ہیں تو پردہ کر لیتے ہیں سمتے ہیں کہ شاید احتکاف کی حالت میں گفتگو نہیں کر سکتے میرے بھائی میں مانتا ہوں احتکاب میں آپ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں جتنی کم گفتگو کریں گے اتنا بہتر ہے لیکن گفتگو کی اجازت ہے گفتگو کی اجازت ہے جتنا زیادہ اپنے آپ کو گفتگو میں مصروف رکھیں گے اتنا کم آپ کو ثواب ملے گا لیکن گفتگو کرنی پڑ جائے تو گفتگو کی اجازت ہے احتکاف کے دوران آپ کی زیارت کے لیے کوئی آ سکتا ہے آپ سے آ کر مل سکتا ہے آپ اس سے مل سکتے ہیں اس کو الوداع کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آپ جا سکتے ہیں اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو بہاری شریف میں آتی ہے اور روایت کرنے والے علی ابن حسین زین العابدین ہیں کون ہے میرے بھائی علی ابن حسین جناب حسین کے بیٹے علی زین العابدین وہ روایت کر رہے ہیں کس سے روایت کر رہے ہیں ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ علحا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم سے روایت کر رہے ہیں کون علی زین العابدین اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آل بیت کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے اور اسی لیے آپ کی اس بیگم نے ہماری اس ماں نے یہ حدیث خود بیان کی ہے علی زین العابدین کے سامنے جو علیہ بید سے تعلق رکھتے ہیں جناب حسین کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ام المعمرین صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیغمات آپ کی زیارت کے لیے گئیں جب کہ آپ مسجد میں اتقاف بیٹھے ہوئے تھے جب ہم واپس جانے لگیں تو آپ نے مجھے کہا تم ٹھہر جاؤ باقی بیغمات واپس چلی گئیں اور جنابِ صفیہ کو آپ نے ٹھہرا لیا ان سے کچھ دیر آپ گفتگو کرتے رہے اپنی بیغم سے کچھ دیر آپ گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد آپ جب وہ جانے لگی آپ ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے مسجد کے دروازے پہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اندھیرا تھا رات کی طریقی تھی دو انصاری صحابی ان کے پاس سے گزرے انہوں نے سلام کیا اور جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس کھڑے ہیں انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی شرما گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نے بلا لیا واپس آئے آپ نے کہا کہ میرے صحابیوں یہ میری بیگم صفیہ بن تو ہو ہے میرے بھائی غور کریں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب جو مرضی کر لیں جس مرضی خاتون کی عزت سے کھیل لیں جس مرضی خاتون کے ساتھ لہدگی میں بیٹھ جائیں جس مرضی خاتون کو ہاتھ سے پکڑ لیں دم کرتے ہوئے جو مرضی کر لیں ہمارے یہاں سب کو جائے سمجھا جاتا ہے اور جب وہ آخری حد تک پہنچ جائے پھر کہتی ہے جی جہلی پیر ہے اس سے پہلے پہلے اس پیر ہوتا ہے جب وہ لڑکی بگا کے لے, لے جائے پھر جلی پیر بنتا ہے اس سے پہلے پہلے ٹھیک رہتا ہے یہ کیا تباشہ ہے ام المومنین ایشا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی غیر خاتون کو ہاتھ نہیں لگایا میرے بھائی آپ سے بڑا کوئی مقدس ہے آپ سے کوئی اعلیٰ ہے آپ سے بڑا کوئی ولی ہے آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے اس سب کے باوجود جناب عائشہ فرماتی ہیں آپ نے کبھی کسی غیر خاتون کے ہاتھ کو نہیں پکڑا کسی کو ہاتھ نہیں لگایا اور یہ کون سے بزرگ آ ہیں جن سے ہم نے دین کو اٹھا لیا ہے کہ ان کو معافیاں ہیں نہ نماز پڑھیں نہ غسل کریں نہ روزے رکھیں نہ کسی خاتون کا احترام ہے جس کے پاس مردی بیٹھ جائیں ننگے پھرتے رہے یہ کون سا دین ہے بر یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں اپنے دو صحابیوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے صاحبیوں یہ میری بیگم صفیہ ہے صحابی حیران رہ گئے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کیوں کی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابیوں تم نہیں جانتے بخاری شریف کی حدیث ہے تم نہیں جانتے کہ شیطان انسان کی رگوں میں انسان کے ساتھ ایسے رہتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کی ایسے مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے جیسے خون انسان کی رگوں میں مسلسل دوڑتا رہتا ہے اور فرمایا مجھے خطرہ تھا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال دے گا آ فرمائے مجھے خطرہ تھا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال دے گا جب یہ صحابی یہاں سے گزرے تھے تب ان کے دل صاف تھے گھر میں جاتے شیتان آتا پتا نہیں کون سی خاتون تھی پتہ نہیں کس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے شاید یہ ہوگی شاید وہ ہوگی شیطان ایسے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اگر صحابہ کرام اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تو نبی وسلم کا کوئی نقصان نہ ہوتا ان کا اپنا نقصان ہو جاتا ان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ان کا اپنا اسلام خطرے میں پڑ جاتا اس لیے آپ نے ان کے ایمان کو بچایا ان کے اسلام کو بچایا اور بتا دیا کہ میری بیگم صفیہ ہے میرے بھائی اس سے یہ بھی چلا کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ کسی غیر خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑا ہو تنہائی میں باتیں کرے کسی الگ کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرے اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر وہ خاتون جس کے ساتھ آپ کھڑے ہیں آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کی وہ ماہر عورت ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیں تاکہ آپ کے بارے میں کوئی غل فہمی کا شکار نہ ہو اپنی صفائی خود پیش کر دیں خصوصاً علماء کرام ان کو چاہیے اپنے کیریئر کو صاف رکھیں اپنے آپ کو بے داغ رکھیں اپنے کردار کو اتنا صاف رکھیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو واضح کر دیں جب کسی وقت نماز نہیں پڑھ سکے مسجد میں نہیں آ سکے لوگوں کو بتا دیں کہ آج کیا مسئلہ تھا کیا مشکل تھی تاکہ لوگ عالم دین کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور لوگوں کو بھی چاہیے لوگوں کو بھی چاہیے علماء کرام کے بارے میں حسن زن رکھیں اچھی سوچ رکھیں چھوٹی سی بات پہ موریہ کے اوپر حملہ کر دینا علماء دین کے بارے میں باتیں پھلانا ان کے بارے میں نفرت پھلانا لوگوں کو مترفر کرنا یہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کے مترادف ہے اس کا نقصان کیا ہوگا اس کا نقصان آپ کو ہوگا آپ کی اولاد بوری صاحب کی بات نہیں سنیں گی ان سے قرآن پاک نہیں پڑے گی ان سے آدیش نہیں سنیں گی پھر آپ کی اولاد خراب ہوگی اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے خود آپ ہوں گے لیکن یہ میں ان علماء اکرام کی بات کر رہا ہوں جو شرک میں ملوث نہیں ہیں جو دین ذاتی عمل میں کتا ہونا اور چیز ہے لیکن دین کو تبدیل کرنا دین میں شرک کو داخل کرنا دین میں بدعات کو داخل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے تو نماز تک نہیں ہوتی تو برہال میرے بھائی اس حدیث میں اعتقاف کا مسئلہ کیا تھا اعتکاف کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب صفیہ ملنے کے لیے آئیں آپ کی دیگر بیگمات ملنے کے لیے آئیں آپ کی زیارت کے لیے آئیں اور آپ سے گفتگو کرتی رہیں مسجد کے دوائی تک آپ ان کو چھوڑنے کے لیے آئے معلوم یہ ہوا کہ احتکاف کی حالت میں یہ کام جائز ہے ایسے ہی میرے بھائی احتکاف میں بیٹھا ہوا شخص وضو کر سکتا ہے چاہے وضو واجب نہ ہو کر سکتا ہے سر کو دھو سکتا ہے کیا دلیل ہے بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کی حالت میں اپنا سر میرے حجرے میں داخل کرتے کسی سراخ سے اور میں آپ کے سر کو دھو دیتی اور کنگی کر دیتی میرے بھائی کیا سر دھونا کسی وقت واجب ہوتا ہے کوئی واجب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر دھونا واجب نہیں تھا پھر بھی آپ نے سر دلوایا اور کنگی کرنا کون سی ضروری ہے آپ نے کنگھی بھی کروائی اور آج کیا ہوتا ہے جناب اعتقاد بیٹھے ہوئے پوری دنیا کو پتا چل رہا ہے جناب پردہ کیا ہوا ہے اور کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے محل لگی ہوئی ہے جتنے زیادہ میلے کپڑے ہوتے ہیں اتنے زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یہ کون سی عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جائے عبادت گزار کوئی نہیں تھا اور آپ سے بڑھ کے کوئی صاف ستھرا نہیں تھا آپ سے خوشبوئیں آ کرتی تھی مجبوری آیا کرتی تھی آپ کے یہاں صفائی کا اتنا اہتمام تھا کہ بار بار مسوا کیا کرتے تھے تو میرے بھائی اور خوشبو آپ استعمال کیا کرتے تھے اس لیے میرے بھائی اپنے آپ سے بدبو نہ آنے دیں یہ کون سی عبادت ہے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہو اور سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ بدبو آئے گی اتنا زیادہ بڑا ولی ہے اتنا زیادہ بزرگ ہے یہ کون سا دین ہے میرے بھائی ہو؟ ہمارے لیے نمونہ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ستھرے انسان خوشبو والے خوشبو استعمال کرنے والے ویسے تو آپ کا پسینہ بھی خوشبو تھا لیکن آپ خوشبو استعمال بھی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے مجھے خوشبو بہت پسند ہے تو بارہ میرے بھائی اعتکاف کی حالت میں اگر مسجد کے اندر بندوبست ہے تو آپ وہ غسل کر سکتے ہیں جو واجب نہیں ہے آپ وہ وضو کر سکتے ہیں جو واجب نہیں ہے اگر مسجد کے اندر یہ بندوبست ہے اگر مسجد کے اندر بندوبست نہیں ہے باہر غسل کے لیے جانا پڑے گا تب آپ وہ غسل کریں گے جو واجب ہوگا جو واجب نہیں ہے وہ آپ نہیں کریں گے تو میرے بھائی احتکاف کی حالت میں اعتکاف بیٹھنے والا کسی مریض کی عیادت نہ کرے اعتکاف کی حالت میں آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے مسجد سے اٹھ کر باہر کسی گھر جائیں کسی کی بیمار پرسی کریں اس بات کی گنجائش نہیں ہے ہاں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ قزائے حاضر کے لیے گئے ہوئے ہیں آپ واجب غسل کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں کھانا آپ کے کھانے کا بندوبست مسجد میں نہیں ہو سکا آپ کھانے کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں راستے میں آپ کو مریض مل گیا تو چلتے چلتے آپ اس کا حال پوچھ سکتے ہیں لیکن سپیشلی بیمار پرسی کے لیے آپ نہیں جا سکتے اگر کوئی صاحب یہ کہیں, جی ہمارے والد صاحب سخت بیمار ہیں احتکاف کے ہاتھ میں خبر ملی ہے تو کیا کریں میرے بھائی صبر کریں نہیں تو آپ اعتکاف چھوڑ دیں والد صاحب کی آپ عبادت کریں کوئی بات نہیں اعتکاف بیٹھنا واجب نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات درست ہے کہ اعتکاف بیٹھ گیا تو اب واجب ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اعتکاف نفری عبادت ہے اگر اتنا ضروری کام آپ کو پڑ گیا ہے آپ اپنے والد صاحب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں والدہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا وہ فوت ہو گئے ہیں آپ جنادے میں شریک ہونا آپ کا ضروری ہے تو کوئی بات نہیں آپ اتقاف سے باہر آ دیں اتقاف ایک سنت ہے ایک نفل ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے تو اس لیے آپ احتکاب سے باہر آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جائیں یا کسی جنادے میں شریک ہونے کے لیے جائیں اور اگر جنازہ اسی مسجد میں ہو رہا ہو تب تب شریک ہو سکتے ہیں لیکن اگر میدان میں ہو رہا ہے تو آپ مسجد سے اس لیے نہیں نکل سکتے کہ میں جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں چاہے جنازہ پڑھنا عبادت ہے لیکن آپ احتکاب کی حالت میں ہیں تو آپ احتکاب میں رہیں یہ اس حدیث میں آیا ہے جو جناب عائشہ روایت کرتی ہیں ابود شریف میں موجود ہے اور خود جناب عائشہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جب وہ جاتی تھی احتکاف کے ہاتھ میں مسجد سے نکلتی تھی تو وہ اپنے گھر جاتی تو راستے میں اگر کوئی بیمار مل جاتا تو اس سے حال پوچھ لیتی سپیشلی کسی کا حال پوچھنے کے لیے وہ نہیں جایا کرتی تھی احتکاف کی حالت میں میرے بھائی آپ جنادہ نہیں ادا کر سکتے کسی کی عادت کے لیے نہیں جا سکتے اور کسی اہم ضرورت کے بغیر آپ احتکاب سے باہر نہیں نکل سکتے اب آخری بات یہ ہے کہ احتکاف کے آداب کیا ہیں احتکاف کے آداب میں یہ ہے میرے بھائی کہ آپ جس مقصد کے لیے احتکاف بیٹھے ہیں اس کو پر توجہ رکھیں یہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتقاف کی حالت میں آپ بات کر سکتے ہیں موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اعتکاف کا مقصد کیا ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا جتنی کم گفتگو کریں گے اتنا بہتر ہے جتنا کم موبائل استعمال کریں گے اتنا بہتر ہے اگر آپ اتقاف بند کر دیں اور موبائل بند کر دیں تو اور اچھی بات ہے لیکن میرے مسئلے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ساتھ والا موبائل استعمال کر رہا ہے آپ اسے روک نہیں سکتے آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں بھائی اتنی زیادہ آپ باتیں کر رہے ہیں تو اعتکاف کا فائدہ کیا ہوا سمجھا سکتے ہیں نصیحت کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو مجرم سمجھے یا گنہگار سمجھے تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ آپ اس کے گنہگار سمجھ رہے ہیں جب وہ گناہ نہیں کر رہا ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اعتکاف کے حق میں آپ زیادہ زیادہ تلاوت کریں اللہ کا ذکر کریں دعا میں مصروف رہیں نوافل ادا کریں تراوی آپ پڑیں، تو میرے بھائی قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں دینی کتابیں آپ پڑھیں یہ وہ امور ہیں جن میں آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں جتنی کم گفتگو کریں گے اتنا بہتر ہے اعتکاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اعتقاف گاہ میں محفل لگا لیں کبھی یہ دوست آ رہا ہے کبھی وہ آ رہا ہے کبھی یہ رشتے دار کبھی وہ رشتے دار محفل لگی ہوئی ہے یہ تو بیٹھک ہوگی گھر کی نہیں میرے بھائی اعتکاف گاہ ہے لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس کے باوجود نصیحت یہی ہے کہ آپ اعتقاف کا خیال رکھیں لیکن اجازت پھر بھی ہے اگر آپ کی زیارت کے لیے کوئی آئے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اپنی بیگم سے بات کر سکتے ہیں اپنے بچوں سے بات کر سکتے ہیں دوستوں سے بات کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت اس عبادت میں بھی حصہ لینے کی توفیق نہ فرمائے اور خصوصاً مسجد نبی میں مسجد حرام میں لوگ تو اعتکاف عام مسجدوں میں بیٹھتے ہیں میرے بھائی اللہ نے آپ کے اوپر فضل کیا ہے کہ آپ مسجد نبی میں آئے ہوئے ہیں مسجد حرام میں آئے ہوئے ہیں اگر آپ کا ویزا آپ کو اجازت دیتا ہے تو اس ثواب سے محروم نہ رہیں اور یہاں اعتکاب بیٹھنے کی کوشش کریں اللہ تبار کو تعلیٰ آپ کا اعتقاف قبول فرمائے واخا وانا الحمد اللہ رب العالمی جی ہاں بھائی کہتے ہیں یہ آپ لکھ کے دے دیتے ویسے کہ احتکاب ختم کرنے کے بارے میں نہیں بتایا تو وہ میں نے بتایا تھا کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے تو آپ احتکاب سے باہر نکل سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنے ہار پہننا جائز ہے احتکاب سے نکلنے کے بعد ہاں جی ایسے ہی جب عمرہ کر کے آپ لاہور ایئرپورٹ پہ اتریں گے کراچی ایئرپورٹ پہ اتریں گے بمبئی ایئرپورٹ پہ دلّی ایئرپورٹ پہ کتنے ہار آپ کو, پہ, آپ کو پہننے چاہیے میرے بھائی ہار وہ پہنے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی مل چکی ہو کہ تمہارا عمرہ قبول ہو چکا ہے جس کو یہ گارنٹی مل چکی ہو کہ تمہارا اعتکاف قبول ہو چکا ہے میرے بھائی جو خطرے میں ہو وہ ہار کیوں پہن رہا ہے وہ پھول کیوں پہن رہا ہے یہ کیا ہے میرے بھائی صحابہ اکرام کے بارے میں تو یہ آتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقْلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رامے دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں دے رہے ہوتے ہیں دل کاپ رہے ہوتے ہیں ام ملم ملین عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں دیتے ہیں پھر بھی دل کاپ رہے ہوتے ہیں کیا یہ چور ہیں کیا یہ ڈاکو ہیں کیا یہ بدکار ہیں فرمایا نہیں صدیق کی بیٹی نہ یہ چور ہیں نہ یہ ڈاکو ہیں نہ یہ بدکار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے تو اللہ کی راہ میں دے کے پریشان یہ ہوتے ہیں کہ پتا نہیں شہن قبول کیا ہے کہ نہیں کیا میرے بھائی عبادت مکمل ہونے کے بعد بھی اللہ سے معافیاں مانگے یا اللہ جو کمی کتائی ہوئی ہے معاف کر دے یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کر لے تو ہار کس بات کے میرے بھائی آپ نے تو رونا ہے نماز سے آپ فارغ ہوتے ہیں کیا سکھایا گیا ہے اللہ اکبر اسفر اللہ اسفر اللہ اسفر اللہ نماز پڑھی ہے اور فوراً معافی مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ معاف کر دے کس چیز کی معافی ہے حالانکہ عبادت کی ہے اس لیے کہ پتا نہیں اللہ نے عبادت قبول کی ہے کہ نہیں کی کتنی مرتبہ ہم نماز میں ہوتے ہوئے نماز سے باہر نکل جاتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے ہاتھ کے بعد بھی یہی صورتحال اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تمام عبادات کے بعد میرے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے رونا چاہیے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علی اسلام دونوں کون ہیں نبی ہیں باپ بیٹا ہے نبی ہیں رسول ہیں اور کام کیا کر رہے ہیں بیت اللہ بنا رہے ہیں آپ تو اتکار بیٹھ رہے ہیں نا وہ کیا کر رہے ہیں بیت اللہ بنا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انقن تسمی عالیم یا اللہ یہ نیکی قبول کر لے نیک عمل بیت اللہ بنانے کا بنانے والے دونوں نبی جو بنایا جا رہا ہے وہ بیت اللہ اور اللہ کی منت کیا کر رہے ہیں اللہ سے درخواست کیا کر رہے ہیں یا اللہ قبول کر لے اللہ نے قبول نہ کیا تو ہم کیا کر لیں گے اس لیے میرے بھائی اتکاب سے اٹھنے کے بعد ہار پہننے کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ جو اتنا استقبال ہوتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ جو عمرے کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے بھائی اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اللہ سے درخواست کرنی چاہیے یا اللہ چوٹی پھوٹی بات کو قبول فرما لے